قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بن یامین جو دونوں ایک ماں سے تھے اور باقی بھائی دوسری ماں سے تھے دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں یعنی ہم دس ہیں اور ہمارے مقابلے میں صرف دو ہیں تو ان کو اپنے جتھا ہونے پر ایک گروپ ہونے پر بہت فخر تھا سچی بات یہ کہ ہمارے ابا جان بالکل بہک گئے چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے بہت سے لوگ مسائل کا حل یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کو ختم کر دو جس سے حسد ہے حالانکہ اس کو ختم کر کے اس سے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں جیسے قابیل نے حابیل کو جب قتل کر دیا تو ہمیشہ کے لیے ندامت میں پڑ گیا ڈپریشن میں چلا گیا اور کہتے کسی کہ حال میں ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے کسی کی زندگی ختم کرنے والے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتے ہیں اس لیے یہ سلوشن بہت ہی مہنگا سولوشن ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جو مجھے اچھا نہیں لگتا اس کو میں مار ڈالوں یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا بہت سے لوگ اپنے لیے یہی تعویل کرتے ہیں اپنے غلط کاموں کی اور جسٹیفائی کرتے ہیں خود کو کہ اچھا ابھی تو کر لو جو دل چاہتا ہے اور بعد میں حج پہ چلے جائیں گے توبہ کر لیں گے تو انہوں نے بھی یہی سوچا کیونکہ ان کو پتا تو تھا کہ غلط کام کی سزا ملے گی لیکن اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں تھا ان کو اس پر ان میں سے ایک بولا کہتے ہیں بڑا بھائی تھا یوسف کو قتل نہ کرو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو دیکھیے اللہ کی قدرت بعض اوقات بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان مخالفین میں سے ہی آپ کو, کو کوئی نہ کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دیتا ہے اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے اور ساری امید اور تمنا اور دعائیں اسی سے کہ کسی بھی مشکل میں وہ ہمارے حالات درست کر دے کہا کہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا نہیں ہم ذرا پکنک پہ جاتے ہیں سارے بھائی مل کے ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے نہیں میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا تم پر کیونکہ ان کی چھٹیز بتا رہی تھی کہ وہ کوئی اچھی نیت نہیں رکھتے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے تو وہ بھیڑیا کھا لے جب کہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی میں ہوں گے اس طرح اسرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتاؤ گی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ان کو ایک انسپریشن ہوئی ان کے دل میں خیال آ گیا اور وہ بالکل پرسکون ہو کر اس اندھے کنویں میں تین دن تک رہے ورنہ ایک گھنٹہ بھی کسی ایسی جگہ پر گر کے گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہمیشہ جس سے حسد کیا جاتا ہے لوگ اس کو جب نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھتے کہ شاید وہ اس پر قادر ہیں حالانکہ پوری دنیا بھی مل کر کسی کو نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی سوائے اس کے جب اللہ چاہے کوئی کسی کو نہ فائدہ دے سکتا نہ نقصان اللہ بےزن اللہ اور اسی پر انسان کو اپنا یقین پختہ رکھنا چاہیے اب ہوا کیا یہ اپنے فیل کے نتائج سے بے خبر شام کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے کا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں اور وہ یوسف علیہ السلام کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا اچھا صبر کروں گا اور اچھی طرح کروں گا جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے یاقوب علیہ السلام کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ بچے ان سے سچ نہیں بول رہے دال میں کچھ کالا ہے اور کچھ معاملہ درست نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ صبر کر لیا اور اپنے بچوں پہ کوئی الزام تراشی نہیں کی کوئی ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں صبر سے کام لیا کیونکہ وہ بھی بچہ تھا اور یہ بھی اپنی ہی اولاد تھی بعض اوقات انسان کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جاتا ہے کہ جن کے ساتھ انسان سوائے صبر کے اور کسی طریقے پر بھی اچھا گزارا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ انسان کاٹ سکتا ہے نہ وہاں سے کئی بھاگ سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اختیار کیا اب دوسری طرف یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا ادھر ایک کافلا آیا اور اس نے اپنے سکے کو یعنی پانی لانے والے کو پانی لانے کے لیے بھیجا اس نے جو کوئے میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے رسی کے ساتھ اس کو پکڑ کے اوپر آ گئے ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا اب یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام ان کو بتاتے کہ بھئی دیکھو ہم یہاں قریب کے علاقے میں رہتے ہیں اور میرے والد فلاں اور فلاں ہیں اور مجھے اپنے گھر جانے دو کچھ نہیں کہا کیونکہ انہوں نے نکالتے ہی اس کو غلام بنا لیا قید کر لیا یہاں وہ کوئی وایلا نہیں کرتے کوئی چلاتے نہیں کوئی اپنے آ, اپنے خاندان کی بڑائی نہیں بیان کرتے اب صبر کے ساتھ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ اب ہو کچھ نہیں سکتا اب یہی ایک راستہ ہے اور ان کے ساتھ چل دیتے ہیں آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے کیونکہ چوری کا مال ایسے ہی بیچا جاتا ہے اونے پونے داموں مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا باید نہیں کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت اٹھارہ سال تھی اور بہت ہی ہونہار اور بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک بھی تھے اور ان کے حالات بتا رہے تھے کہ وہ کسی شریف خاندان سے ہیں. تو جب خریدنے والا ان کو خرید رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ غلام تو معلوم نہیں ہوتا کہاں سے چرا کے لائے تو اس پر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے تو گھر آ کر اپنی بیوی سے جس کا تاریخی روایات میں نام زلیخا آتا ہے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو بہت اچھی طرح رکھنا کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی تو بولے کہ ہم اس کو ہی اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور بہت اچھی طرح عزت کا ٹھکانہ ان کو مل گیا یوں اور یہ شخص جو خریدنے والے تھے یہ خود مصری حکومت میں فائنانس منسٹر تھے تو اللہ سبحان تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو سکھانا چاہتا ہے اس کے لیے ان کو اپنے خاص تدبیروں کے ساتھ وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں دوسرا کوئی طریقہ ممکن نہیں ہو سکتا اب اگر یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس ہی رہتے تو محبت تو ضرور ملتی لیکن جو کچھ انہوں نے اس غریب البتی میں سیکھا اور جس چیز کو انہوں نے جانا وہ فلسطین کے اس گاؤں میں ممکن نہ تھا ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسے حالات آتے ہیں جس میں ہم سمجھتے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے یہ چیز ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہوئی لیکن لیٹر آن جا کر پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہی بہتر تھا اس مشکل سے اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا تھا تو اس لیے انسان جیسے بھی حالات میں ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی یعنی اس کے بغیر وہاں وہ رہ نہیں سکتے تھے مصر میں جا کر اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا تعویل الحادیث اس مشکل ماحول میں سکھائی لیف فائنانس منسٹر تھا تو اس کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہوں گے اور مختلف چیزیں اس کو وہ کرتے ہوئے خاموشی سے دیکھتے ہوں گے اور اس طرح بہت کچھ سیکھ گئے اللہ اکثر الناس اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی یہ حالات ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہو رہے یہ اللہ کی مصلیت ہوتی ہے تو اللہ تعالی جس حال میں بندے کو رکھے اس کو راضی رہنا چاہیے اب یہاں پر وہ کافی سال رہے جوان ہوئے وہ لما بلا ہو جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم اطا کیا اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں یعنی وقت کے ساتھ ساتھ مچور بھی ہوتے گئے اور عام طور پر یہ جو الفاظ ہیں جس میں حکم و علمہ ہے اس میں نبوت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے اکمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ نوجوان بہت پسند ہے جس کی جوانی میں نادانی نہ ہو بہت سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرے اب وہ جس عورت کے گھر میں رہ رہے تھے وہ ان پہ ڈورے ڈالنے لگی وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جاؤ یوسف یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی بہترین ٹھکانہ دیا اور میں یہ کام کروں کہ اسی کی ناموز پر میں ہاتھ اٹھاؤں ایسے ظالم کبھی پھیلا نہیں پاتے اب آپ دیکھیے کہ کس قدر پاکیزہ نفس ہیں اور کس قدر سمجھدار ہیں کہ اگر میں نے چھپ کر بھی کسی پر زیادتی کی تو اللہ سبحان و تعالی کو تو معلوم ہے اور یہ چیز نقصان دہ ثابت ہوگی کامیابی کا راستہ نہیں دکھائے گی اس کو کہتے ہیں ایمان اور یقین صرف انسان دنیا میں جب لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہی اچھا نہ ہو بلکہ اس وقت بھی اچھے کام کرنے والا ہو جب کوئی نہ دیکھ صرف خارخائی اس وقت نہ ہو جب کسی سے کچھ سلے ملنے کی توقع ہو اس وقت بھی خارخائی ہو جب دوسرے کی طرف سے کوئی اچھا ریسپانس نہ مل رہا ہو کیونکہ انسان جب اللہ کے لیے کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس کو دیتا وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ انہیں اس شر سے محفوظ رکھا ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے تو جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اور زیادہ حفاظت فرماتے ہیں کیونکہ ان سے اللہ نے اپنے دین کی خدمت لینی ہوتی آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے یعنی خاتون نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کمیز کھینچ کے پھاڑ دیا دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا اسے دیکھتے ہی کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے چند لمحے پہلے تو بڑی محبت کی باتیں ہو رہی تھی اور یہاں ایک دم خاتون نے پینترا بدل لیا بالکل ہی بیان چینج کر دیا اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا, کیا جائے یا آپ دیکھیے کہ یہ ہے سیلفش قسم کی محبت کہ اگر میری بات مانے تو ٹھیک ورنہ جیل جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی اپنے سے الزام دور کیا اس عورت کے اپنے کمبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کیونکہ کوئی گواہ تو تھا نہیں اب فیصلہ کس کے حق میں ہو تو ایک اسی گھر میں رہنے والا ایک شخص جو سارے حالات کو پہلے بھی دیکھ رہا ہوگا اس نے اپنے طور پر یوسف علیہ السلام کے حق میں کچھ یوں گواہی دی کہ اگر یوسف کا کمیز آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے زیادتی کی علیہ السلام اور یہ جھوٹا اور اگر اس کا کمیز پیچھے سے پٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور عورت نے پیچھے سے پکڑ کے کمیز پار ڈالا تو یہ ایک طرح سے سرکمسٹانشل ایویڈنس تھی جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کمیز پیچھے سے پٹا ہے تو اس کو سمجھ آ گئی بیوی بی کا ہی قصور ہے اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں واقعی بڑے غزب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں یہ اس کے شوہر کا قول ہے یوسف علیہ السلام کو کہا یوسف اس معاملے سے در گزر کرو اب اس کو جانے دو اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ تو ہی دراصل خطا کار تھی یعنی یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی ان پر الزام نہیں آیا اب وہ یہ کہ یہ بات یہ قصہ سارے شہر میں مشہور ہو گیا اور ہر کوئی زلیخا کو برا بھلا کہنے لگا شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے یعنی سکینڈل مشہور ہو گیا محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلسا راستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چوری بھی رکھ دی پھر اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آؤ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی پھل کاٹنے کی وجہ چوریاں ہاتھوں پہ چل گئی اور بے ساختہ پکار اٹھیں ہاشا للہ یہ شخص انسان نہیں یعنی ایک دم وہ بھی مروب ہو گئیں۔ وہ بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہو یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مشب باتیں بناتی تھی یعنی اس نے اپنے سے الزام دھونے کے لیے ایک ایسی چال چلی کہ جس میں سب کو ملوث کر لیا اور اب بہت دھڑے سے کہتی ہے کہ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی یعنی اس کا قصور نہیں میں ہی اس کے پیچھے تھی مگر یہ بش نکلا اگر یہ بیڑا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بل بہت زلیل و خوار ہوگا تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی یہ بھی ایک انا کا مسئلہ تھا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتا جب کہ وہ بات انتہائی غلط تھی اور سب کے نزدیک بری تھی لیکن اس کے باوجود اس کو اس بات پر شرم نہیں تھی کہنے لگی کہ یا تو یہ میری بات مانے گا یا پھر جیل جائے گا اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا ربن احبو الما اے میرے پروردگار اے میرے رب قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں یعنی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے اپنا ایمان بچانا اپنی عزت و عصمت بچانا ان سب لوگوں کے بیچ میں تو بہتر ہے کہ میں ایک طرف ہی چلا جاؤں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص کے نزدیک ایمان بہت قیمتی چیز ہوتی جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی وہ دنیا کی قید برداشت کر لیتا ہے لیکن غلط رستے پر نہیں جاتا سارے دباؤ اور پریشر کے باوجود آپ دیکھیے کہ کبھی وہ محبت کی بات کر رہی ہے کبھی قید خانے کی بات کر رہی ہے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح اور پھر اب ایک نہیں ہے تو بہت ساری خواتین پتنا بن گئیں تو اس پر یوسف علیہ السلام اسی کو عافیت سمجھتے ہیں کہ وہ قید خانے میں ہی چلے جائیں جس کی بار بار ان کو دھمکی دی جا رہی تھی اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلین میں شامل ہو جاؤں گا یہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس فتنہ سے محفوظ رکھ فاستجاب له ربو فصرف عنه كيدهم اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دی یعنی اللہ نے ان کو ایسا مضبوط ایمان ایسا مضبوط کردار دیا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک مشکل کٹن راستہ اختیار کر لیا لیکن اپنے ایمان کو بچایا آج آپ دیکھیں ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں کہ جہاں ایک طرف دنیا کے اٹریکشنز اور دنیا کے فتنے سامنے ہوں اور دوسری طرف ایمان کا راستہ ہو تو ہم کیا اختیار کریں گے یوسف علیہ السلام نے آخرت دنیا پر اس کو ترجیح دی اور کٹھن رستے کا انتخاب کر لیا تاکہ وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے مِّن بَعْدِ <حَتَّحِين> پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں حالانکہ وہ اس کی پاکدامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار اس کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے یعنی معاملہ بالکل واضح تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورتوں کو کوئی سزا دی جاتی لیکن انہوں نے اسی چیز کو عافیت سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا جائے زہر ڈالے فتح قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے یعنی جب یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا جا رہا تھا تو بائبل کی روایت کے مطابق ان کے ساتھ بادشاہ کا ساقی اور نان بائی یعنی روٹی بنانے والا ان دو کو بھی جیل بھیجا گیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان روٹیوں کے اندر کچھ ایسی چیز پائی گئی تھی کہ جس سے یہ شک ہوا کہ انہوں نے شاید بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے بہرحال اب وہ ساتھ تھے ان کے جیل میں وہ ان کا اخلاق ان کا کردار ان کا رویہ ان کا طور طریقہ ان کا رہن سہن دن رات دیکھ رہے تھے قال عہدہ تو وہ ان پر ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کے پاس آئے ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی آسر و خمرہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کوشید کر رہا ہوں دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں یہاں بھی اب ایک خواب سنایا جا رہا ہے اور پرندہ ان کو کھا رہے دونوں نے کہا ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں انا نرا کمنل محسنین دیکھیے کہ اچھا اخلاق اچھا کردار اس کی شہرت یا مشہوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود آپ سے آپ نظر آ رہا ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اچھے اخلاق اور کردار کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ عمل سے تبلیغ ہے ان کے کردار سے دین کی دعوت جا رہی ہے کہ وہ کسی اور کے پاس بھی جا سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمیں محسن نظر آتے ہیں تو محسن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے اب اصل اکٹھے رہ رہے ہیں بعض وقت کسی کو آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے تھی لیکن جب آپ اس کو دیکھیں تو اسمائل کریں جب آپ اس سے کوئی بات کریں معاملہ کریں تو نرمی کے ساتھ کریں دوسروں کی کیئر کریں تو یہ کیئر جو ہوتی ہے یہ انسان کے رویے سے انسان کی اسمائل سے انسان کی نگاہوں سے انسان کے پورے وجود سے چھلک رہی ہوتی اس کے لیے کسی کو زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں تمہارا بہت خیال رکھتا ہوں اور تم بہت معزز ہو بلکہ اگر زبان کچھ کہہ رہی اور عمل اس کے مخالف ہو تو وہ اور الٹا پڑتا ہے جعفر نبی طالب نے نجاشی سے کہا اے بادشاہ ہم جاہل لوگ تھے ہم بتوں کی عبادت کرتے مردار کھاتے بے حیائی کے کام کرتے رشتے داریاں توڑتے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا ہم اسی طرز زندگی پر چلتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جس کے حسب نسب صدق و امانت اور عفت و عصمت کو ہم جانتے ہیں یعنی اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ وہ کون ہے تامن ترزکان ہی اللہ قبل یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں یعنی میرا ذاتی کمال نہیں وہ خود کریڈٹ نہیں لے رہے کہ یہ میں نے اتنی ریاضتوں سے سیکھا ہے یا اس, اس طریقے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہتے ہیں اللہ نے مجھے دیا تو یوں ساتھیوں کے سامنے اللہ کا تعارف کرا دیا واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت پر اپنے بزرگوں ابراہیم اساق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے اب آپ دیکھیں اس جملے کے اندر اللہ پر ایمان کی بات بھی آ اور آخرت کی بھی جو کہ دین کی پہلی اور بنیادی تعلیم ہے اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اپنے آبا داد کا اس لیے ذکر کیا کہ بتائیں کہ وہ سب بھی پیغمبر تھے کہا کہ میں اس قوم کے طریقے پر نہیں ان کے طریقے پر ہوں آبا الداد کی پیروی اس صورت میں بہت اچھی ہے اگر وہ نیک لوگ ہو لیکن اگر وہ غلط ہو تو پھر ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کی اور اپنے والد کی پیروی نہیں کی ان کا رستہ اختیار نہیں کیا خواہ ان کو کتنی بھی دھمکیاں ملی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پھر صرف اپنی بات نہیں کرتے آپ دیکھیں میں میں نہیں کرتے کہتے ماں خان اللہ ناشر باللہ من منشئی ہمارا کام یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک من فضل اللہ علیہ یہ سب پر اللہ کا فضل ہے پھر اللہ کی بات کرتے ہیں پھر اللہ کے فضل کی بات کرتے ہیں اس کی رحمتوں کی بات کرتے ہیں کوئی ذاتی کریڈٹ نہیں لیتے وہ اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے صرف ہم پر نہیں اکثر الناسلہ یشکر لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی وہ اس نعمت کو نعمت ہدایت کو پہچانتی نہیں اس کو قبول نہیں کرتی اور اللہ کی شکر گزار نہیں ہوتی پھر ہم مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا میرے دو ساتھی قید خانے کے ساتھیوں ہو زندہ کے ساتھی ان کو ساتھی کہہ کے پکار رہے ہیں. My friends, my یعنی میں بھی جیل میں ہوں قید خانے میں اور تم بھی کامن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں یہ چیز ہم سب میں ایک جیسی ہے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے ان کا کنسان ان کی کیئر اور ان کی سنسیئرٹی اور ان کو اپنے قریب کر لیا تو جو شخص اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے وہ اپنے اور ان کے بیچ میں بہت ڈسٹنس نہ رکھے تمام پیغمبر جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس کو یا ہے میری قوم کہہ کے پکارتے رہے ان کے ساتھ اپنی ایسوسیشن ظاہر کی کنسرن ظاہر کیا یہاں یوسف علیہ السلام بھی اسی طرح ان کو اپنا ساتھی کہ پکارتے ہیں اور خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں کہتے ہیں تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پہ غالب اسے سوال کرتے ہیں سوال کیوں کیا جاتا ہے تاکہ دوسرا شخص خود غور و فکر کرے تبلیغ کی بہترین ایک ہے یعنی کہتے کہتے کہ دیکھو ایک اللہ کو مانو کہتے ہیں ایک بہتر ہے یا پھر بہت سارے اور پھر ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ ماتون ہی اللہ اسما انسمئی تمہا اس کو چھوڑ کر تم جن کی زندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباؤ و اجداد نے رکھ لیے یعنی جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں وہ ہے ہی نہیں تم ایسے خلا میں تیر مار رہے ہو کچھ بھی نہیں ہے وہاں یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں کسی کو کسی چیز سے منسوب کیا ہوا کسی کو کسی سے کہ وہ رسک دیتے ہیں یا اولاد دیتے ہیں یا بگڑی بناتے ہیں یا مشکل آسان کرتے ہیں یا بیماریوں کو دور کرتے ہیں یا فریادیں تمہاری سنتے ہیں یہ سب تمہارے اپنے تخیلات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اور یہ سب کچھ تم نے باپ دادا سے لیا اب یہاں پر آ کر وہ اس طریقے کے اوپر ایک تنقید بھی کر رہے ہیں ان کے بہت ہی مثبت انداز میں اس کی حقیقت بتا کر اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری یعنی یہ کئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو تم رب مانو ان الحکم اللہ للہ حکم تو بس اللہ ہی کا ہے امر اللہ تعبدو اللہ ایہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ذالک الدین القیم یہ ہے درست دین یہ ہے صحیح سیدھا طریق زندگی اکثر الناس لا ولیکن اکثریت لوگ جانتے ہی نہیں کہ صحیح طریقہ زندگی کیا ہے یہاں براب دیکھئے کہ اپنی بات بھی کرتے ہیں آبا اور داد کی بھی کرتے ہیں سامنے والوں کی بھی کرتے ہیں لوگوں کی میجورٹی کی بھی کرتے ہیں تو اتنا بیلنسڈ وے آفنگ ہے یا ٹیچنگ ہے کہ جس میں دوسرے شخص کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑ رہا یا صاحب اے میرے زندہ کے ساتھیو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا یعنی واپس اپنے عہدے پہ بحال ہو جائے گا رہا دوسرا تو اسے سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوش نوچ کے کھائیں گے فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے میرا ذکر کرنا یعنی جا کر میری سفارش کرنا کہ مجھے بے وجہ جیل میں ڈالا گیا مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا یعنی شاہد مصر سے واپس جا کر بیان کرنا بھول گیا حالانکہ وہ اس کو ساقی تھا شراب پلانے والا تھا اس کا قریب تھا لیکن اس کو یاد ہی نہیں رہا اور یوں یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے وہ کس نے بلوایا کیونکہ اللہ سبحانہ و کے کاموں کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ اسی وقت ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کہ ابھی یہ کچھ سال یہیں پر رہے کیونکہ اگر وہ جا کے ذکر کرتا اور وہ جیل خانے سے باہر بھی آ جاتے تو پھر اسی مشکل میں پڑ جاتے تو اتنا عرصہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیکلوجن میں رکھ کر بہت کچھ سکھایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ ان سے بہت بڑا کام لینا تھا کہتے کہ سترہ اٹھارہ سال کے تھے جب وہ کنویں میں پھینکے گئے کچھ سال تک وہ عزیز مصر کے گھر رہے اس کے بعد جیل خانے میں آ گئے اور تقریباً نو سال تک جیل میں رہے اور تیس سال سے کچھ اوپر کے تھے کہ جب ان کو وہاں سے رہائی ملی اور اس کے بعد تقریباً اسی سال تک انہوں نے مصر پر بلا شرکت غیر حکومت کی اب آپ دیکھیے کہ ان کی آزمائشیں کب تک تھی تقریباً تیس سال تک اور اس میں بھی اگر اٹھارہ سال پہلے نکال دیے جائیں تو کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں بنتا بنسبت اس کے کہ جو اس سارے امتحان کے بعد بعد میں ان کو اتنے زبردست اختیار کی شکل میں ملا اور پھر سات آٹھ سال کے بعد جب وہ وہاں مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے تو سات آٹھ سال کے بعد ان کے بھائی وہاں پر آئے اور پھر یوں سارے بنی اسرائیل مصر کی طرف ہجرت کر کے آ تو یہ اللہ تعالی کا ایک طریقہ ہے اور اللہ تعالی کے کاموں کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اس نے اپنی حکمت کے ساتھ مقرر کر رکھا ہے کہ بندوں کو کس وقت کیا کرنا چاہیے اب ہوا یہ کہ وہ وقت آگیا کہ ان کو جیل سے نکالا جائے وقال الملک انی اراسب بقرات ان سمان یا اکل ایجاف ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائے کھا رہی ہیں اور اناج کی ساتھ بالے ہری ہی ہیں اور دوسری ساتھ سوکھی ہیں اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو لوگوں نے کہا ہے تو پریشان خوابوں کی باتیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں سمجھتے ہمیں نہیں معلوم لیکن اصل میں تو یہ ایک تدبیر تھی اللہ تعالی کی کہ بادشاہ کو جو مشرک تھا اور عام دنیا دار انسان تھا اس کو ایک سچا خواب دکھا دیا اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی اور یوں یوسف علیہ السلام کے جیل سے نکلنے کا ایک بہانہ بن گیا ان دو قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد بات یاد آئی اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں ذرا مجھے قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دو یعنی اتنے سالوں کے بعد بھولی ہوئی بات یاد آ گئی اوہ میں نے تو یعنی کہ وہ کیا ہوا تو یوسفی خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا صدیق دوست مجھے مطلب بتاؤ کھا رہی ہیں اور سات بالے ہری ہیں اور سات سوکھی ہیں شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لے یوسف علیہ السلام نے کہا سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی اس کو بالیوں میں ہی رہنے دو پھر سات برس بہت سخت آئیں گے اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا تم میں پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی نہیں خوب بارشیں برسیں گی اور اس میں وہ رس نہ چھوڑیں گے بادشاہ کو تعبیر بتا دی گئی جا کر جب بادشاہ نے تعبیر سنی تو انہیں یوں لگا کہ اٹ میک سینس کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ وقال الملک بھی بادشاہ بولا اس کو میرے پاس لے اب پیغام در ایلچی کاسد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا فلم جے رسول جب تہ لانے والا شاہی پرستہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا کالر جربیک یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤما بالسوت اللہ تیقانہ دیکھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اب ان کا کیا معاملہ ہے کیا ابھی تک اپنے اسی موقف میں ہیں یا کچھ اور بات ہے میرا رب تو ان کی مکاری سے خوب واقف ہے اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی قلنا اللہ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ اللہ کی قسم ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا عزیز کی بیوی بی بی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے وہ میں ہی تھی جس نے اسے پسلانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ بالکل سچا ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ جیل میں گزارنے کے باوجود صبر سے اپنے معاملے کو درست کرتے جلدی نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو فوراً ہی دروازے کی طرف لپکتا لیکن یوسف علیہ السلام اتنا صبر کرنے والے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں پھر باہر آؤں گا تو کہیں وہی مشکل پھر شروع نہ ہو جائے پہلے تو ان عورتوں کی رائے لے لی جائے کہ کیا وہ اپنے پرانے موقف پر ہیں یا اپنا نظریہ میرے بارے میں چینج کر چکی ہیں کیا وہ سچ سچی گواہی دیتی ہیں انی لم اخن غیب یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی کیونکہ پیغمبر کبھی خیانت نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بھی آپ کی امانت کے گواہ تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں یہاں یوسف علیہ السلام بھی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے خیانت نہیں کی کیونکہ انہیں لوگوں کو دین کی بات بتانی ہوتی اور اگر وہ امانتی نہ ہو تو اللہ کے پیغام وہ کیسے پورا پورا ٹھیک ٹھیک پہنچائیں گے وہ ان اللہ یہ اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ خیانت کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے وہ صحیح رستے پر نہیں جا سکتے چاہے مال میں ہو خیانت یا کسی بات میں ہو یا کسی ذمہ داری میں ہو امانت کا پاس رکھنا ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نبھانا اور کسی کے ٹرسٹ کو نہ توڑنا یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخرا الحمد للہ رب العالمین یہاں پر یہ پارہ مکمل ہوا اب اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اپنے کوئی ریفلیکشنز دینا چاہیں کوئی بات کرنا چاہیں تو پلیز آپ ضرور کیجئے موسٹ ویلکم اس پارے کے شروع میں جو رسک کی بات کی ہوئی ہے تو اس سے مجھے ایک چیز کلک کری ان کے رسک جس کا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ملے گا اور اس کا مجھ کو متعین کر دیا گیا ہے انسان کے لیے لیکن ہم لوگ اسی رسک کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں اور آخرت میں ہمارا انجام جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے لیکن ہم پھر بھی اس کی فکر نہیں کرتے تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ کلک کری تھی تفسیر میں مجھے جو بات بہت زیادہ اہم لگی اور کلک کی وہ تبلیغ کی حکمت کہ جیل میں ہیں پریشانی میں ہیں تکلیف میں ہے پھر وہ تبلیغ کر رہے ہیں اس ساتھ حکمت دیکھیے کہ غور فکر کی دعوت دے دی دیں اور رب سے جوڑے تو ہمیں یہ چیز جو ہے اپنی عام زندگی میں اپنانے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ کو چیز کریں اس کو آم مجھے جو بات بہت کلک کی وہ سورہ ہوت کی آیت نمبر 24 تھی کہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دیکھنے والا اور ایک اندھا اور ایک سننے والا اور ایک بہرا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کی ڈیپتھ ڈیپ میں جب جا کے آپ نے سمجھایا پورا تو وہ کھل کے پتہ چلا کہ ہم کتنے غافل ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم بخش دیے جائیں گے پس کی قوموں کا اتنا ذکر کیا گیا کہ ان پہ کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے اور ان کی بھی سب کی پکڑ ہوئی اور ان کے اندر جتنی بھی خرابیاں تھیں وہ آج کل ہمارے اندر سب پائی جاتی ہیں پھر بھی ہم ایک لا علمی میں مبتلا ہے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا صرف یہ کہ ہم امتی ہیں تو یہ بڑا ایک ریالٹی چیک مل رہا ہے بالکل وہ کرتے نہیں ہم لیکن ہم ایکسپیکٹیشنز ہماری بہت بڑی ہو ہیں سورہ میں ہم کو بہت زیادہ استغفار کی فضیلت ملتی ہے آئت نمبر تین باون اکسٹھ اور نائنٹی میں استغفار کی فضیلت کے سارے پیرائے دیے ہیں اور آپ کتنے جو کہا نا مشکل سے نکلنے کا بہترین ذریعہ استغفار ہے اور وہ پوری صورت جو ہے وہ استغفار کے اوپر ہمیں ہدایت دے رہی ہے کہ کیا کیا فائدے ہیں اور دوسری بات جو بہت زیادہ اہم مجھ کو یہاں لگی کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے کہ پیغمبر کی فیملی سے ہیں تو بھی بخشش نہیں ہے مجھے آج اس میں دو تین چیزیں بہت اپنے عمل کے لیے کچھ دوبارہ سے یاد دہانی ہوئی کہ جیسے تو دفعہ یہ آئے یہ کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور ایک دفعہ یہ آئے یہ کہ اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں لیکن عموماً عام طور پہ ہم سے بھی کتا ہو جاتی ہے کہ بھی سب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا نا جبکہ حود کے آخری آیت میں آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہر عمل کو میں جانتا ہوں تو جو الٹیمیٹ نالج رکھتا ہے اس پر بلیو کرنا ہے یا جن کی لمیٹڈ نالج ہے ان کے پیچھے لگنا ہے یہ بہت اہم لگا مجھے اپنے عمل کے میں یہ کہہ رہی تھی کہ انسان جب یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے اور تو تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے تو جیسے ہم لوگ نفل پڑھ کے توبہ استغفار کر لی یا کوئی گنا کیا اس کا ایک دم سے یاد آ گیا تو استغفار کر لی تو کیا یہ جو ہم چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے استخفر اللہ استغفر اللہ یا تسبیحات میں لے کے کوئی کام کر رہے ہیں تو بے دھیانی میں پڑھتے جا رہے ہیں تو کیا یہ بھی صحیح ہے یا بے دھیانی میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے ایسے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق تعاف فرمائے اور ہمیں بہترین اخلاق اور بہترین اعمال سے نوازے آپ سب کو بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ